بسم برحم الرحمن الرحیم اللہ و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محتمہ تمام خران اور مین دانشہ خرم گرام باقی تمام سام شافیہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ انداز کتاب شک الحمد باب الطلاق درس نمبر سات اور لوگ وبارکان تک پہنچا رہا ہوں اور کوشش کروں یہ اس کا شادہ آخری دار سے ان اللہ تو میں جو ہے نکاح کے بارے میں مختلف جو بتا رہے ہیں جی پہلے کل کی بات میں آیا تھا کہ ایک خاتون جو ہے جس کو جس کے میاں فوت ہو چکا تو اس کو ادا جو ہے چار مہینہ دس دن جو ہے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا خواہ رو ہوا یا نہیں ہوا ہاں سب کے لیے تمام خواتین کے لیے تو اس خاتون کو اس دے کے دوران جو ہدایت کا مسئلہ تھا ہاں جی ہدایت شہسن بھر میں ہدایت نہیں طلاق والے پر جن کو طلاق دن بھر کوئی ہدایت نہیں ہے باقی جو طلاق نہیں ہوا ہے طلاق نہیں دیا پہلے لیکن شعر فوت ہو گیا تو اس کا احتجاج جو شاء میں نے دس دن تک ہے تو اس میں تین دن تعمت تا تعزیت میں ہداعت کا حکم ہے تو ہدایت کیا چیز ہے اُسا صدیا بین فرمارے فاتح و عجیب الحداط و ہداط واجب ہے المتوافا اناض وجہ اس خاتون پر جس کا فوت ہوا ہے اس سے اس کا میاں یعنی اس کا جس کا میاں فوت ہو چکا ہے اس پر ہداط واجف ہے ہدایت کیا چیزیں سیاست خود بحال کریں وہ ہوا وا, وا یعنی یداعت یہ ہے کہ وہ خاتون انلا تَط یا زن تزین اپنے آپ کو زیب و زینت نہ کرے زیب و زینت والی لباس نہ پڑھے آج کل کے اسلام زیب و جینت والے لباس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مختلف قسم کی جو زیب و جینت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ نہ کریں آخر متیں ولا تلوسا اور یہ خاتون جو ہے جوخمیاں خود ہو چکا ہے وہ ایام میں میں نہ پہنے لباس ایسی لباس ہی زینتن جس میں زیب و زینت ہو و راؤنتن ہاں جی کا معنی کیا ہے رنائی والا زیادہ چمک دمک جی زیادہ چمک دمک والی خوبصورت لباس سے نہ پہنیں بلا تحت تجبہ اور بالحنا اور مہندی بنانا اپنے آپ کو رام نہ لگائیں ہنا کا حنائے مہندی اپنے آپ کو مہندی بھی نہ لگائیں ان آیام میں وہ تشتنی و انیتا دھین اور پرہیز کریں اپنے آپ کو دور رکھیں اچنا کریں تیل لگانے سے بھی اللہ سر پر تیل بھی نہ لگائیں ومن الحال آنکھوں میں سرما بھی نہ لگائیں سرما لگانے سے بھی پرہیز کریں من الخروج ممبئی تھی اور شوہر کے گھر سے یا جس گھر میں رہتے تھے ہاں اس سے باہر بھی نہ نکلیں الع ضرورت مگر کسی بڑی مجبوری کے وقت جیسے کبھی علاج کے لیے جانا پڑتا ہے یا کسی اور کے گھر کوئی پریشانی ہوا اس کے لیے جانا پڑتا ہے مطلب کوئی اہم ضروری کام ہو تو اس گھر سے نکلیں جس گھر میں ہیں باقی گھر میں رہیں وہ منت بھی اور خوشبو بھی نہ لگیں ہاں خوشبو بھی نہ ان تو ان اعمال کو بڑھتے ہیں ہداعت ہی اور یہ جو جو جو تنظیم جو ہے خاتون میں جس کی شرف ہوتا ہوا ہے اس کے لیے خود کو صاف کرنے جائزے لباس گندہ ہو گیا دوہ کے صفائی اختیار کرنا جائز خود کو صاف ستھرا کرنے یہاں جس طرح دوہ کے کمرہ وغیرہ نہاد تک اور اگر پا غسل کرنا پڑے تو خود کو پاک کرنا بھی جائزے مل غسل غسل کے ذرائع غسل لیب اور کپڑا اگر گندہ ہو تو اس کو کے یہ سب جائز ہے اما باقی زیب و کی چیزیں ہدایت کے دوران میں جائز نہیں اور یہ اب نکل پا لے ہدایت جو ہے ایام تعزیت میں اس پر واجب ہے تو ایام تعزیت تین دن تک مشتاف ہے یا تو ہمارے اور میں ہم طور پر سات دن تک بھی گھروں میں رہتے ہیں تو وہاں تک واجب ہے یہ سات دن تک ویسے واجب نہیں ہے لیکن عرفان رہتے ہیں اصل واجب تین دن تک ہے باقی جو مسالے لوگ چار مہینے دس دن پورا یا کوئی چالیس دن تک گھر سے نہیں نکلتے اور یہ جو نہیں کرتے وہ ہمارے فقے میں اس طرح کے کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ سے نے فرمایا ایام تعزیت میں حداد واجب ہے تو ایام تعزیت خود سے نے فرمایا صلاح ستام نے تین دن نے فرمایا یا تین دن حداد کا حکم میں پورا چین یہ پوری عدت حداد کا حکم نہیں ہمارے فقے کی روشنی میں تو یہ ددات والے مسئلہ ختم آئی فرمات عمل آئی سط من منال ہی وہ خاتون جس کو مانا جو ہے تکلیف سے مایوس ہو چکا ہے کی وجہ سے لیکن ورثنیہ عمر کی وجہ سے عمر زیادہ آنے کی وجہ سے اب وہ ہاں جی چونکہ عمر کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جاتے ہوئے ولادت کا تو اس وجہ سے یہاں اس کو معنیٰ تکلیف ماہوری نہیں آ رہا ہے تو یہ خاتون ولطی اور وہ خاتون لم تہیز اس کو معنیٰ تکلیف نہیں ہو رہا ہے ماہواری نہیں آ رہی لیس غیر سن ابھی کم عمر ہونے کی وجہ سے زیادہ عمر نہیں ابھی عمر کم ہے تو لیکن شادی ہو چکی ہوئی ہے نا ابھی بلاغات کے قریب ہو چکا ہاں شادی ہو چکی ہے بلاغت ہوئی ہے لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا تو ان دونوں کا ادا فائدہ تو ہم آ چکی ہے معنی ماہواری تو دونوں کو نہیں آ ہے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کم عمر ہونے کی وجہ سے تو ان دونوں کا ادا انہیں اگر شعر ان کو تلا دے دیں تو ان کا ادا بھی صلاح سے تین مہینہ ہے تین مہنہ ہے اس وقت انہ تو مل الحمل اگر حمل کا اہتمال ہے ان دونوں کے لئے تو انہ تمۃ مل الحمل بنوں دونوں کے لیے حاملہ ہونے کا استعمال ہے تو تین مہینہ انتظار کریں اور پھر حمل ہونا پتہ چل گیا حمل ہے تو حمل ہونے کا یقین ہو گیا پھر تو واضح حمل تا اس کے ادا ہوگا وضح حمل سے پہلے ادا حتم نہیں ہوگا لیکن اگر وہ علم یقن فیم شبھہ تو حمل لیکن اگر یہ زیادہ عمر والے کمر والے کے لئے نہ ہو ان میں حمل کا فی میں ان دونوں میں شبھہ تو حمل حمل کا احتمال بالکل نہیں ہے دونوں کو یقین ہے ہمیں کوئی حمل نہیں ہے تو وہ حمایتا تقبنان نے یہ دونوں کو ان دونوں کو یقین ہے بیادم حملی دونوں کا حملہ نہ ہونے کا تو اس سورج میں فلاں ادا تعلیم تو ان دونوں پر جب ان کو تلا دے دیں گے تو کوئی ادا ان دونوں پر نہیں ہے جس طرح کا غیر علم خولبیاں جس طرح اس خاتون کو تلا دے دیں جس سے جس کو صرف نکاح ہو گیا کسی ان کے روستی اور اپنے شوار سے کسی کا تعلق نہیں ہوا ان کے ساتھ کوئی جو ہے رابطہ نہیں ہوا میاں والی تو اس کے لیے بھی کوئی ادا نہیں ہے تو یہ جو دو ہاتھوں ہیں جو کہ برے زیادہ عمر آنے کی وجہ سے ہیں تکلیف نہیں ہے نہیں آ رہی ہے یا کم عمر ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے لیکن ان کو حمل کا استعمال بھی نہیں ہے تو ان کو کیا حکم ہے فیاض وال تو ان دونوں پر واجف و مشارن ایک مہینہ آپ ان کو استربراہ کریں یعنی ایک مہینہ وہ کسی اور سے شادی نہ کریں ایک مہینہ تک وہ انتظار کریں شرابن رحم کی استورا کریں یعنی چونکہ جو سے بھی احتمال ہو وہ بھی ختم ہو جائیں اس لیے وہ اس طرح اسی طرح اگر کوئی شاد خریدے آمدن کوئی لونڈی تو وجہ والے تو اس مرد پر بھی واجب ہے یہ صبری کہ وہ اس لونڈی سے جلدی کا استورا کریں یعنی اس کے نزدیک نہ جائیں اس سے جنسی رابطہ نہ کریں بے ایک دفعہ ماہواری آ کے پاک ہونے تک معنی تکلیف ہو کے پاک ہونے تک اسے رابطہ نہ کریں اسے جن سے رابطہ نہ کریں البتہ لونڈی ہے زر حری لونڈی ہے ایک محنت کا انتظار کریں پاک ہونے تک لیکن وہ جو اللہ ہو لیکن اس مالت کے لیے اس آقا کے لیے اپنی لونڈی کے حوالے سے جائز ہے یہ کہ وہ فائدہ اٹھائیں اس لونڈی سے فی مادون الفرش محسوس مقام کے علاوہ باقی جو ہے اعضاء سے وہ کوئی ایجنسی اٹھانا چاہیے اٹھا سکتے ہیں لیکن محسوس اعضاء کے قریب ہونے کی اجازت نہیں سے چونکہ ایک مہینہ اس کو ایک دفعہ معنی تکلیف ہو کے پاک ہونے کا انتظار کرنے کا حکم ہے تو یہ بات ختم ہو گئی ہے جی میں آخری بحث چاہ طلاق کے خلو طلاق خلو میں کیا ہوتی ہے طلاق میں ہوتی ہیں خاتون جو ہے کوئی نہ کوئی مال یا اپنے یا کوئی اور مال جو ہے شوہر کو دیتے ہیں اور اسے تلا لیتے ہیں طلاق ہولوں میں عدم رضایت خاتون کی طرف سے ہوتی ہے مرد اس کو جو رکھنا چاہتے خاتون اسے ہیں خاتون اس سے تنگ ہے وہ تلا لینا چاہتی ہے اس میں وہ کوئی مال دے کے اپنے ماہر شوہر کو معاف کر کے تلا لیتے ہیں تو اس میں بھی شوہر کی زمندی شرط ہے فرماتے وم الخل و طلاق خلوف طلاق الباین یہ طلاقیں بائیں شمار ہوتی ہے عورت نے جب مال پھینکا تو مرد کے لیے رجوع کا حق ختم ہو جاتی اردے کے دوران پلے فرمائے یہ طلاق خلو طلاق بائیں شمار ہوتی ہیں مرد کے لیے اردے کے دوران بھی ادے کے بعد بھی جب تک خاتون خود راضی نہ ہو جائے مرد رجوع کرنے سے رجوع نہیں ہوتی ہے ہاں جی. خاتون اس کی طلاق دینے پہ نکل جاتی ہیں یہاں رجوع جائش نہیں رجوع کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں خاتون کی رضامندی چلتی ہے طلاق خلا میں تو متعمال خلو ط ان و نسخ اللہ طلاق کے بائن شمار ہیں اللہ عوضِن کسی عوض میں کسی چیز کے عوض میں طلاق دی جاتی ہے کوئی بھی مال منہ یا مہر یا کوئی بھی مال ہاں کما چنانچ قالد و خاتون مرد سے کہے طلاق خلا کے مطالبہ کے لیے خالی نہیں. تم مجھے طلاق خلا دے دو اللہ عاری میرے مہار کے بدلے میں تو مجھے طلاق کھلا دے دو یہ بولے یا یوں کہے او علامہ حضر اندی من المالی یا تم مجھے طلاق دے دو میرے علامہ ما اس مال کے بدلے میں جو حضر اندی جو میرے پاس حاضر ہیں من مینالمال مال, مال میں سے مال میں سے جو میرے پاس حاضر ہے اب یہ مال دیکھو اب جتنے بھی ہزاروں میں جتنے بھی ہیں یہ مال جو ہے اس مال کے عوض میں تم مجھے طلاق دے دو یوں بولے یا کہیں او اللہ الفن یا ایک ہزار کے عوض سے مجھے دے دیں بولیں اوالا میتن یا بریں اس سو کے عوض میں مجھے تلا دے دیں بولیں یا او اللہ فی ذمت منصدا کی یا تم اس چیز کے بدلے میں مجھے تلا دے دو جو تمہارے گردن پہ ہے میرے کیا چیز ہے اللہ اس چیز کا اللہ اس کے بدلے میں معفی فی ذمت جو تمہارے گردن پر ہے تمہارے ذمہ من صدا میرے محرم سے یعنی مرد نے ماہریہ ابھی تک نہیں دیا ہے تو خاتون کہتے ہیں میرے ماہریہ کے بدل میں جو تمہارے ذمہ ہے مجھے تلا دے دو یوں کہیں یا یوں کہیں او دینی یا مثلا اسے وائی مہار بھی دین شمار ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرضہ لیا شہر بیوی سے تو کہیں یا میرے اس قرضے کے بدلے میں جو تمہارے پاس ہے اس کے بدلے میں مجھے تلا دے دے اور مس نظال کے یا ان کے اور الفاظ کہیں بھیا اولو تو مرد کا ہے ہاں جی خالاتوں کی چل میں نے تمہارا تمہیں طلاق خلا دے دیا مرد اگر یہ جملہ بولیں عرت نے کہا کہ خاتون تم مجھے طلاق کے خلا دے دو میرے اس مال کے بدلے میں اور مرد نے بھی کہا میں نے تجھے طلاق خلا دے دیا خالاتوں کی تو کیا ہوگا تمت مت تو یہ طلاق خلا مکمل ہو جاتی ہیں اور اس خاتون کو طلاق ہو جاتی ہیں فلا یہ جو جو راجات اب طلاق ہے خلا ہونے کے بعد مال دے کے طلاق لینے کے بعد مرد کے لیے اب رجوع جائز نہیں دے کے دوران رجوع جائز نہیں رجوع کریں تو اللہ کو اس کا خاتون اس کو ہاں کہنے کے پاون نہیں ہیں ہو البتہ جو ہے اب میں لیکن اگر بارہ ان اگر دمت اس خاتون سے اس حال دوبارہ زندگی کرنا نچہ بھی نکاح جدید ان دوبارہ اسلن نکاح پڑھ کے پھر عدت عید کے دوران بھی اور بعد آئے عید کے بعد تو جاد آئی جائز البتہ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھائی ہیں تمام طلاقوں میں البتہ تیسرا نہ ہو تو بارہ بائن میں رجی دونوں میں جائز ہے تو فرمائے جو عید کے عیدے کے دوران یا عید کے بعد اگر دوبارہ اصرین و نکاح پڑے طلاق اخلا والے میں تو رجوع جائے جائز طلاً عصرین و نکاح پڑھنے جائشے وہیل عوض اب یہاں مسئلہ آ رہے مرد کو ہمیں مرد اس خاتون سے کتنا مال لے سکتے ہیں کتنا مال اس کی حلال ہے تو شاشر مردوں کو ہر صرت میں یہ بات معلوم ہونا چاہیے شاشر فرماتے ہیں وہی عوض مرد جو ہے خاتون سے طلاق خلا کے عوض میں جو مال لیتے ہیں اس عز میں طلاق ولا کے عوض میں جو مال لیتے ہیں اس عوض میں ان آخذ اگر مرد نے لے لیا اکثر زیادہ میں اس رقم میں سے ام ہرا جو اس خاتون کے لیے مہر رکھا ہے ام ہرا بھی اس خاتون کے لیے جو مہر رکھا ہے مہر ماہریے سے اگر زیادہ لے لیں تو لمح تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے یعنی جتنا اگر مہر پہلے دیا ہے وہ مرد نے خاتون کو دیا ہے تو مہر کے برابر جو ہے اس کو اس سے دوبارہ واپس لے لیں اگر مہر ابنی دیا مرد نے تو ابھی مہر کے بدلے میں تلا دے دیں اماں ماہریت سے زیادہ لینا یہ ششید فرماتے ہیں لے کیونکہ لم یانو کیونکہ یہ حرام ہے یعنی مہر سے زیادہ لینا حرام ہے یہ نے فرمانا یہاں پہ یہ ناخواذہ اگر مرد لے لیں اکثر ابھی ام زیادہ اس چیز سے جو اس نے مہر رکھا ہے بیہی خاتون کے لیے تو لم یز ہمارا بیہی اس خاتون کے ساتھ اسے ماہر سے زیادہ رکھا ہے تو لم تو زیادہ جو ہے اس سے مال لینا جاشنی ہے ماہریت سے زیادہ لینا جائشنی ہے کیوں جائز نہیں لان و سختن کیونکہ یہ حرام ہے زیادہ لینا حرام ہے این اللہ اللہ کے حضور میں بھی وند دمن عرو شاہ سے بھی لہو دینتن لہو دین الوینتن جس کے لیے دین اور دیانت ہے کوئی ایمان تہوار رکھنے والے شخص ہے کوئی دیندار شخص ہے تو اس کے لیے ماہریے سے زیادہ مال لینا خاتون سے طلاق ہولا میں حرام ہے سختون یعنی مردار اور حرام کو بلتے ہیں تو یہ بہر ہمارے علاقوں میں ہوتی ہیں ماں جی ماہر تھوڑا رکھتے ہیں پھر تو ہے بعد میں طلاق ہولا خاتون جو احتلال تلا لینا چاہیں طلاق ہولا میں اگر مال دس ہزار رکھا ہے تو تلاحور میں پچاس ہزار ایک لاکھ مارتے ہیں تو یہ شرن حرام ہے یا کوئی زمین لی مارتے ہیں یا کوئی جانور مارتے ہیں تو اگر مار سے وہ زیادہ ہے تو لینا حرام ہے یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے ہاں جی ہمارے لوگوں کو بھی اور خاتون کو بھی اپنے حق کا علم ہونا چاہیے چونکہ اگر وہ شوہر اس میں انصاف نہیں کر رہے تو خاتون کوئی بھی علما پکڑیں ہمارے وقت کے پیر کو پکڑیں علماء پکڑیں یا علاقے کے جو سرکار دگان ہیں یا عدالت ہے ان کو پکڑیں تاکہ وہ اپنے حق میں طلاق لے لیں اور مالت کو وہ علماء جو ہے علماء پکڑیں تو زیادہ آسانی ہے اس کو متنوع کریں بھائی چونت مال سے زیادہ مال نہیں لے سکتے ہیں ہو آخری ایک طلاق کے یا قسم عمل مبارک و طلاق مبارات طلاق مبارت میں یہ ہی ہوتی ہے مرد دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں دونوں ایک طلاق دینا چاہتے ہیں ایک لینا چاہتے ہیں اس کو مبارک دینے ہر ایک دوسرے سے براعت چاہتے ہیں دوری چاہتے ہیں جدا ہونا چاہتے ہیں تو طلاق مبارک میں خواہیہ کل مخالات یہ بھی طلاق خلا کی طرح ہیں فرق ان دونوں میں یہ اور فرق و بے فرق ان میں یہ ہے کہ انف المخالات ایک ہی ای طلاق خلا میں الکراہتا ناپسندیدگی کہ متھ من قول زوجتی بیوی کی طرف سے بیوی نہیں چاہتے طلاق لینا چاہتی ہے وہ فل مبارات اور طلاق مبارات میں ہلکا رہا ہے ناپسند زندگی من ہوما دونوں کی طرف سے دونوں ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتے تو یہ طلبی ویزا یہ تلاوی علائی وزن کشمال کے عوش میں ہوتی ہے اور ون نیت تو تبرفیمہ اور نیت طلاق خلا یا طلاق مبارک کی نیت طلاق خلا میں بھی طلاق مبارد میں بھی طلاق کی نیت ہونا ضروری ہے طلاق کی نیت نہیں قص کے بغیر طلاق دے دیں تو طلاق نیت بادہ ارادے کے ساتھ طلاق دینا ضروری ہے تو الحمدللہ یہ بحث جو ہے کمپلیٹ ہو گیا